اور رات اور دن کی تبدیلیوں میں اور اس میں کہ اللہ نے اسمان سے روزی کا سبب میں اتارا تو اس سزمے کو اس کے میرے پیچھے زندہ کیا اور ہواؤں کی گردش میں نشانیاں ہیں عقل مندوہے کے لیے